نصري نو نصوغيرو ونقومي موبي حيي يونا توكلوغالي وناوو دو بلل اهلين شوري ان قسينا وَمَن يَحْفَظِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِۦ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا عمده ورسوله أما بعد إما الله وملابك تروي على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وسلموا قصريما اللهم صلي على سيدنا محمد عظيم الجود البر وآله ومارك وسلم صلاة وصلاة عليك يا, يا رسول الله مفرم هذا گزشتہ نشستوں میں نماز کی پہلی شرط طہارت کا بیان جاری جس میں ہم نے یہ بتایا کہ تہارت پانی سے حاصل ہوئی جیسی پانی میں کتنی شرطیں رنگ مزہ اور ہو اگر یہ گندگی کی وجہ سے اس میں تبلیوں آ جائے وہ پانی اور مستمنسل کے لائق پھر ہم نے یہ بتایا کہ بائے مائ مست اگر ہو جائے تو اس سے بات کرنے کا کیا طریقہ پھر یہ بتایا کہ ادو اور حصل میں کیسے کیا جائے اور کیا کیا اس میں احتیاطیں برتی جائیں اگر ان احتیاط اور خصوصی چیزوں کا خیال نہ رکھا گیا بساں اوقات غسل اور وزو ناقص ہوگا یا صرف ہوگا ہی ان کی باریکیوں کو ہم نے بنا کل کی میں ہم نے امت مسلمات اور اللہ اس کے اصول کی ایک رہما سے نہیں مانا جو کسی امت کو عطا نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ پانی اگر نہ ملے تو مٹی سے پانی حاصل کی جائے یعنی مٹی سے ترموم کیا جائے اگر غسل فرض ہو تو بھی اور وضو ہو تب بھی مٹی سے پاکی حاصل کی جا سکتی آج ہم یہ اب سریں گے نماز کی دوسری شرح سطرے اور یہ نماز کی دوسری شرط رمضان تیزی سے جا کوشش یہ ہوگی کہ ضروری نماز کے مسائل آپ کے ہوش گزار ہو جائے نماز کی دوسری شرط ہے سفرے عورت سخ کہتے ہیں چھپانے کو عورت بھی چھپانے کے معنی میں آتا ہے یعنی انسان کا وہ بدن جس کا نماز میں چھپا رہنا از بہت ضروری وہ کیا ہے غلط نے ایک ایک اعضا ہے ان پر گفتگو ممکن نہیں تو مرد میں یہ اعضا نو کہ جن کا چھپانا ضروری عورت نے وہ اعضا پورے بدن کے جن کا چھپانا ضروری ہے وہ ہمارے فقائے اہم ہم تیس گنا ہے کہ تیس ایسے اعضا ہیں عورت میں جن کا چھپانا ضروری ہے پھر اس کے مختلف اکامات آئیے مرد کا سپر عورت یہ ساری باتیں حریف ترشو ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کی سفید تک جس میں دونوں رانیں گھٹنے اور گھٹنے کے نیچے کی سفیدی پیشاب اور خاصانے کا مقام ناخ سے اگر آپ پیچھے کی طرف ناپیں تو سوری اور نا سے لے کر کے احساس کی جگہ پیڑ اور جس کو چڈی کہتے ہیں کہ جہاں سے پیڑ ختم ہونے کے بعد رانی شروع ہوتی ہے یہ چڈی اور اس کے بعد رام اور گٹنا دوسری طرح رام اور گٹنا فرد یہ کہ سارے آغاں ملا کر کے مرد کے نو بنتے خواتین کے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نماز ایک ادیم شان پری تو اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھی جائے خطرے عورت کا ٹھانکنا نماز کے علاوہ بھی بہت ضروری اور نماز میں اگر مقصو ہو جائے کھل جائے تو نماز فاصل ہو جائے مثلا مرد یا عورت کا یہ اس کا چوتھا حصہ حالت نماز میں اتنا کھل جائے کہ جن میں تین تصویر پڑھی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو نماز واقف ہو جائے آپ اور دل کا اہتمام ان شرام جس کو ہم نے سکرے عورت جو نماز کی دوسری شرط ہے اسے عنوان بنا کر قدام کر رہے ہیں خاتون کا یہ کان ایک مستقل سطر عورت اب اہمیت کا اندازہ لگائیے پردے ایک کان خاتون کا یہ مستقل سطر عورت مرد کا نہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے کان کا اگر چوتھا حصہ کھل جائے تین تصویر کی معنی تو خاتون کی نماز قاصد ہو جائے کان کھولا رکھ کر اگر نیت کی جائے تحرینا باندھا جائے تو نماز سرے سے شروع ہوگی ہی یہ ذہن میں ہے اس لیے خواتین جب نماز پڑھیں وہ اچھی طریقے سے اپنے نماز کا کپڑا ایسا باندھیں کہ چہرے کے ٹکلی اور یہ دونوں ہاتھ اور پیر کے دونوں پنجے ان کے علاوہ پنڈلی یہ مستقل صدر عورت ہے گردن کا یہ حصہ مستقل سکر عورت یہ جس کو پیچھے گدی کہتے ہیں یہ مستقل سکڑے عورت یہ और اور یہ मुस्तकिल مستقل سکڑ عورت جو ان سب کا چھان نمازنے بے حد ضروری عموماً خواتین کا حال تو آپ نے اب دیکھ ہی لیا اور نا جانے تباروں کا بطالہ آئندہ کیا کیا دکھائے گا کا شکار ہے شا پرداش ہو اچھے بلے شریف لوگوں میں بھی سب ہو گئے اور وہی حال اب لباس کے معاملے میں لباس جو اس میں کلائیاں نظر آ رہی ہیں اوپر کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں بغل تک کا جناب وہ حصہ نظر آ رہا ہے بال کا تو خوشی گئے نہیں ایک فیشن ہے کہ پورے بالوں کو چوئل کی طریقے سے پھول کر کے گھومنا جائے کسی زمانے میں جب عورتیں پردہ کر کے کسی عورت کو دیکھتی تو بچے ڈر جاتے کتنے بال پھول کر کے نکلا جائے سر پہ روپنا نہیں ہوگا پنجاب میں کوئی عورت بےغ ہو جائے تو پنجاب کے استعمال میں کہتے ہیں بےچاری سر سے ننگی ہو گئی پنجاب کے استعمال میں بیوا عورت کو کہتے ہیں کہ یہ عورت سر سے ننگی ہو گئی کوئی چھیر پنجاب کا نہیں جس نے کراچی دیکھا نہ یہاں اگر آیا تو سمجھے کیا یہ ساری عورتیں بیوہ ہو گئی کہ ساری سر سے ننگی کسی کے سر پہ کوئی روپٹا نہیں تو یہ حال ہمارا ہوا ہمیں اچھی طرح یاد ہے پاکستان بننے کے بعد ہم یہاں حیدرآباد دکن سے اکاون میں آئے سمجھدار سے آپ یقین جانیں کہیں اگر سو خواتین ہوں تو پچانوے خواتین کم سے کم برقع میں ہوگی چار پانچ خواتین بھی برقع ہوگی اور اب آپ کسی تقریب میں چلے جائیں تو ننانوے فرصت عورتیں بے حجاب بے نقاب مشکل سے ایک خواتین برقع میں ہوگی اگر دعوت ہو تو مجھے بتائیے کہ وہ کھائے کیسے شرم کے مارے ایک جگہ گرمن منہ چھپا کر بیٹھی ہوتی ہلکا پھلکا برفے میں سے کھالے چلی جائیں تو ساری خفاتیں اس کی طرف دیکھ کر کے دل میں منہ سے نہ پہنے تو دل میں کہتے بتانی چودہ سو سادہ پرانی عورت کاغذ قبر میں سے اس زمانے میں پہن کر کے آئی اللہ اکبر یعنی آپ دیکھیے کہ ہم لوگ اتنے ایڈوانس ہو گئے کہ اکبر الاب آبی کہتا تھا کہ شاید سودانا پر یہ دور نہ آیا کہ او نے رپٹ لکھوائی اے جا جا کے تھا میرے دوستوں نے تھانے میرے سلا رپٹ درج کروائی کہ رسی او نے رپٹ لکھوائی اے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر کیا کرتا ہے خدا زمانے میں آپ کو یہ دور نہ آ کہ آپ کے خلاف ایف آئی کٹے ایف ایچ او سے کہا جا کے اس کو سمجھائیے ایسے وسیف رسیح کے دور میں نماز پڑھتا ہے مسجد جاتا ہے اللہ کو یاد کرتا مطلب یہ کہ جو ساری افطار ہیں ہماری اسلامی کے بروقت ہو اور اسی نے ابھی جانے کی رانی پردہ دی. پردہ بالکل کہ ساری عورتوں کو برقع پہنایا گیا ہے نہ میرے بس میں نہ ہمارے بس میں نہ آپ کے بس میں وہ حکمراں جن کی یہ بنیادی ذمے داری اسلامی معاشرہ قائم کرے حکمراں خود بیرعری کا شکار ہو گئے ہونے کا حال دیکھیں تو کہ یہ وہ لوگ کہ جو اس में میں جان کر کے اسلام واقف کریں یہ وہ غور کہ جو اسلام کے لیے الیکٹ ہو گئے دنیا یہ سب بےآرگی کا شکار ہے چلیے لیکن میں اور آپ جو یہاں مسجد نہیں آپ یہاں بیٹھے ہم کم سے کم اتما تو کریں کہ اپنے بچے بچیوں کو اپنے گھروں میں خواتین کی نماز کو بچانے کے لیے کم سے کم نماز میں تو ایسا لباس استعمال کر لیں کہ جس سے نماز ادا ہو جائے باقی اور چیزیں وہ میرے آپ کے پس میں ہیں لیکن اتنا تو ہو جائے کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں تو آپ خواتین کے لیے میں نے بار کہا جیسے نیمن گرا کریں ایک کپڑا وہ جان نماز کے ساتھ رکھ لیتی ہے اس کو لپیٹ کر کے کل نماز جب کھولی تو اسی میں سے کپڑا لیا اور اس طریقے سے منہ کی ٹکلی کو ڈھک کر سارے بدن کو ڈھک کر کے نماز پڑھتی ہے लेकिन कम से कम हो जा। और मैं हूं कि नमाज لیکن کم سے کم نماز ادا ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید نماز کو اچھی طریقے سے تو ہو سکتا کہ اس کی برکت سے اللہ قبار طور تعالہ ہماری بچیوں کی ہماری بہو بیٹھیوں کی قسمت کو بدل دے اور دوبارہ سے شاید وہ نقاب اور وہ پردہ آیا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ سطر عورت یہ نماز کی دوسری شکل اس میں خواتین اگر اتنا پتنا روپٹا پہنے کہ جس سے بالوں کی سیائی چھلک جائے تو بھی نماز فاصل ہو جائے یا اتنا پتلا روپٹا ہو کہ جس سے گردن یا گلا یا بدی یہ چیزیں یا صاف آستین ہے اور آستین کے اوپر روپٹا ڈالا ہو یہ سب اگر بدن کا حصہ چھلک میں لگ جائے تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی جیسا کہ چوتھا حصہ اگر کھل جائے تو نماز کو فاسد کر دے گا کان کا چوتھا حصہ تو ظاہر ہے کہ پورے بدن میں یا سر آزاد اگر اس طریقے سے مخشو ہو نظر آئے تو ظاہر کی نماز کیسے باتیں رہ سکتی تو خواتین کے لیے مسئلہ بہت اہم اب اس کی کچھ باریک آج کل ہماری یہاں عجیب و غریب فیشن ایک تو یہ ٹی وی اور میڈیا نے ایسا بڑا فرق دیا کہ جیسے لوگ اس میں کپڑے پہن کر آتے ہیں ویسے لوگوں نے کپڑے پہننے شروع کر دیے کبھی شلوار اتنی چوبیس اور اصیس وسیع اور اڑیس چلتی ہے اور کبھی کبھی اتنی پتلی اور اونچی چلتی ہے شلوار میں رکو کرنے میں اگر छलक چھلک جائے فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ جب رکو کرے تو پیر سے پچھلا جو شلوار یا پجامے کا حصہ یہ اوپر ہو جاتا یہ خواتین اگر پنڈلی میں کافی اور کا حصہ چھلک گیا کہ پنڈلی ایک مستقل عورت ہے تو زائرے پہ نماز قاصر ہو جائے گی اس لیے بہت زیادہ کپڑوں کا خیال رکھنا چاہیے نماز نہیں اب اس کے علاوہ کچھ چیزیں مرد بھی اپنے کپڑوں کا خیال رکھے کتاب الجماعت کمی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے جمعے کی نماز کسی کو دیکھا کہ وہ ہستا لباس پہننے ہوئے غوربت کا دور بھی تھا تو حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کیا اچھا ہو کہ تم لوگ جمعے کے دن ایک الگ لباس رکھ نہیں عظیم و شان شاعر اسلام ہے جمع تو جمعے کے دن اچھا لباس رکھا اچھا لباس پہن کر آیا کر تو ایک دور تھا جو ہم نے دیکھا آپ کے بوڑھوں نے بھی دیکھا کہ جب نماز پڑھیں اچھا لباس پہنیں گے پتھر لگائیں گے خوشبو لگائیں گے سب بڑے اہتمام ان سرام سے آتے اب کیا ہوا کہ ہم نے عموماً دیکھا خود ملائندہ فرمائی بڑے بڑے پہلے سربت علاقوں کو آپ دیکھیے کہ جب باہر نکلیں گے فری پی سوٹ ہوگا بلکہ اپنے رو اور دبدبے کو برقرار رکھنے اس قدر سخت گرمی میں بھی فری سوٹ میں ہوں گے اس لیے کہ آسانی یہ ہے کہ گاڑی میں بھی اے سی گھر میں بھی اے سی لگا رہا ہوں دفتر میں بھی اے سی تو وہ لباس میں سخت میں کہ ہمیں ایک لباس پہننے میں کرنے لگے مگر وہ تین تین فری بھی اس کا سوٹ پہن کر گیا جو چلو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا لیکن ایسے لوگوں کو جمعے میں یہ نماز میں دیکھے ان کے علاقوں میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں گے کیا وہ ارے نمازی تو پڑھنی کوئی ولینے میں تھوڑی جانا کسی کے شادی بیاہ میں تھوڑی جانا نمازی کو پڑھنی اب مجھے بتائیے کیا نماز کی اہمیت ہے اہم چیز کیا اتنی غیر اہم عبادت ہے کہ قرآن پھٹے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھی جائیں اور یہ سوچے ہم کہ بھائی نماز پڑھنی ہے یہ تو اچھی بات نہیں نماز میں دو بہترین اور عمدہ قسم کے کپڑے پہنے جائیں چونکہ وقت میں اصل میں کمی ہوتی ہے یہاں تک بھی ہمارے توفا نے لکھا کہ جو کچھ آپ بال بچوں کے خرچ کرتے اس کا سباب بھی ایسا ہے جس سے کا سواب آپ کے ذمے نام حق اسی طرح نماز و وغیرہ میں جو لباس آپ پہنتے ہیں جو کچھ اس پر سرچ ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے راہ یہ بھی اللہ کے راہ میں سرچ ہوتا تو بہترین لباس کا موسم نماز میں بہترین لباس پہنا چاہے اور ایسا لباس پہننے سے طلباء منع فرمایا جیسے بہت سارے لوگ ہماری باقی جو قدر لوگ کہ جو مختلف قسم کے کام کرتے کپڑے ان کے मैले ہو جاتے ہیں جیسے مستری کا کام ہے یا انجنوں کا کام ہے یا موٹر سائیکل ریپیئرنگ یا پھر ڈی فریزر کی ریپیئرنگ کپڑے میلے ہو جاتے انہیں کپڑوں میں وضو کر کے کھڑے ہوتے تو برابر والا آدمی جو ہے ان کی موہ سے یا کپڑوں سے کھیل کھاتا ذرا سا الگ ہونے کی کوشش کرتا اگر یہ بدرات اپنا لیکن نماز کے لیے الگ کپڑا رکھ لیں کہ نماز میں ایک الگ کپڑا پہن کر کے وہ کر کے نماز نکال اور اس کے بعد جب اپنے کام پہ جان کو جلنے کے بعد ہمیں وہ کپڑی اتار رکھتی کپڑے اتار رکھتے اپنے کام کے کپڑے پہنی تاکہ نماز جیسی ابھی نشان عبادت جو ہے وہ صحیح हो ہو جائے یہ کم سے کم ہر شروع کو کرنا چاہیے اب آئیے لباس سے متعلق کچھ ایسے مسائل جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہو خصوصاً حالت نماز یا تو لوگ کپڑے اتنے باریک پہنے خواتین کے بدن چھلکے باریک میں تو نماز حاصل ہو جائے لیکن کپڑا دبیز ہو بدن کی چل کے آزاد کے باہر سے نظر آنے لگ جائیں نماز تو ہو جائے گی مگر ایسا کرنے کو علمانے سخت مغرو اور بسا اوقات آرام دی عورت کے وہ آزاد جو چھپانے تھے جس کپڑے پہنے تو ایسا کپڑا بھی نہیں پہننا چاہیے مرد حضرات تو بھی جس کو سکلے عورت کہتے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ یہ بہت ہی ململ جیسے ایسا نہیں پہننا چاہیے کم سے کم اس علاقے پر دبیب کپڑا ہاں پنیر اندر ہو شلوار ہو پاجامہ ہو اوپر اگر کوئی ایسا باریک کپڑا ہو تو زیادہ سے زیادہ آدمی کے بازو نظر آئے اور آدمی کے بازو جو ہے وہ سکری عورت نہیں ہے لیکن جو سکڑے عورت جو کسان داخل عورت ان میں تو اس کو طویج کپڑے پہننے ہوں گے اب لباس میں ہمارے لیے چند پریشانیاں بھی ہیں وہ کیا ہیں جس کو عموماً ہم دیکھتے ہیں ایک تو کہ ہم نے آسین چڑھائے اس طریقے سے وزو کیا اور وضو کرنے کے بعد اسی طرح آستوں میں ہم نے نماز پڑھ لی صحت سامنے حدیم شریف کہ نبی پری مل سلا اسلام نے بالوں کو سمیٹنے سے جڑا باندھنے سے اور کپڑے کو خورس میں سے منع فرمایا جس کو عربی میں کہتے کپے سو کپے سو سے نبی پری مل سلاسلام نے منع فرمایا کسی آدمی کی آسمی اگر آدھی ہے پوشے. وہ اگر نماز پڑھ لے تو ہو جائے لیکن پوری آسین کو اگر چلا کر کے پڑھے یہ غذا اور فیشن کے خلاف ہے اسے اس شریعت نے بنا دیا کسی طریقے سے نماز پڑھتے پر یہ کو اپنی جگہ سو فیصد اس میں کوئی کلام نہیں کہ آدمی جب لباس پہنے تو تخنوں سے اوپر ہونا چاہیے اس میں کوئی دور رائے نہیں تخنوں سے نیچے اگر لباس ہو تو اب کیا جائے لوگ آم کر کے کیا کرتے کی؟ یا وہ نیچے سے فضلون کے پائنچے فولڈ کر لیتے یا شلوار یا پاجامہ پہننے والے خطرہ یہاں سے گرف لیتے اس طریقے سے گرف لیتے ہیں کہ تاکہ اوپر ہو جائے اور ٹکڑوں سے پاجامہ یا شلوار اوپر ہو جائے اس لیے وہ نبی کئی مرحلے سباہ سلام نے منا پڑنا ہے آگا حضرت پہنچ مت الگلے کی فتح کے خطاب شفا ریا سے ہٹ کے افغان شہریت افغان شریعت جو کراچی کی چھپی ہوئی مدینہ پبلیشن اس کا नंबर نمبر سترہ اٹھارہ انیس پر یہ بحث موجود ہے کہ حدود علیہ السلام نے بالوں کو سمیٹنے اور کپڑے کو گرسنے سے منع کیا کپڑے کو گرس کی نماز پڑھی جائے تو ہمارے یہاں مفتاب قول کو دما کر یہ ہے کہ نماز اس کی واجبل پہ آ جائے اسے نوکانی ہوگی اچھا دکھنے سے نیچے کی ہے اب ایک آدمی نماز پڑھنے آیا رہا اب اس کا لباس تفنوں سے نیچے بربت پجامہ بنو تو نہیں سکتا میں نہ دوسری پد لوم دیکھ تو اس میں ہمارے علم نے جی یہ کہا کہ جیسا اس کا لباس ہے اسی طریقے سے نماز پڑھ جیسا اسی طریقے سے نماز پڑھ اس لیے کہ تفنوں سے نیچے لٹکنا پہلے میں نے دو آئی نہیں بالکل صحیح ہے کہ تتنوں سے نیچے نہ ہو لیکن اس میں اتنا ضرور ہے حدی شریف میں کہ جو غرور اور تکبر سے اپنے اداروں کو لٹ پائے چونکہ یہاں غرور روب تکبر نہیں پایا گیا عام طور پر رواج بن گیا لہٰذا کپڑے کو صحیح کیا جائے اگر کسنوں سے نیچے ہو تو اس کو اوپر چڑھا کر کے نہ پڑھی جائے اس لیے کہ اس سے نماز جو ہے وہ مکرو تحری کی نہ اوپر سے چڑھایا جائے نہ نیچے سے پھول دیا جائے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ منع اچھا اسی طریقے سے جو حضرات دفتر کے لوگ ہیں ایک منٹ ان کو لگے گا جب وہ بینٹ اور شٹ میں نماز پڑھتے تو کم سے کم نماز کے دوران اپنی شرٹ کو پتلون سے نکالیں جب دفتر جائیں تو رخ لیجیے گا جیسے آپ دفتری نظام کم سے کم نماز میں اپنے کپڑے کو درست کر لیا جائے تاکہ نماز ہی صحیح ہو جائے اسی طرح جب ہم لباس پر کام کرتے ہیں یہ ٹوپی جو ہے یہ بھی اسلامی لباس کا حصہ ہے ٹوپی یا اماما یہ بھی انسان کی لباس کا حصہ ہے اب کیا ہوا یہ تو ہم نے بالکل ہی سر سے اپنی کتاب سے نکال دیا نادر جو دیندار لوگ وہ اپنے سروں پہ ٹوپی رکھتے ہیں یا اور جو ایسے دیندار ہیں جب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کی ٹوپی استعمال کر دیتے ہیں چلی نماز میں ٹوپی پہن کر کے پڑھ بھی جائے لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ جب سعودی عرب جانے لگے بہت کثرت سے جانے لگے دو ڈھائی لاکھ آدمی حج کرتا ہے دو ڈھائی لاکھ آدمی عمرہ کرتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ جب اسلام یہاں سے پھیلا تو یہ لوگ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں لہٰذا ہم ننگے سر نماز پڑھے کہ اسلام تو یہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عالت ارام کے علاوہ کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی टोपी کا پہننا ثابت ہے اور टोपी کے اوپر امام ادھر اسلام نے باندھ اور فتح و رضیہ میں بحث موجود ہے کہ ہمارے امام میں کافروں کے امام میں فرق یہ ہے کہ ہم نیچے ٹوپی باندھتے ٹوپی رکھتے ہیں تو اس کے اوپر امام باندھتے جو نماز امامی کے ساتھ پڑھی جائے تو غیر امام والی نماز پر کئی درجے وہ رکھتی ننگیسر نماز پڑھنے سے پرہیز کیا جائے کہ یہ کچھ نہیں تو کم سے کم خلافے سننا ضرور نمازی خزرات سے گزاری ٹوپی نے اپنے جیل میں رکھے اس کی حفاظت کریں اس کو لباس کا حصہ بنایا اب یہاں کرتے یہ ہم آن کر کے یہ کلاسٹک کی یا چٹائی کی ٹوپی پہنتے مجھے بتائیے کل اگر آپ شادی طے ہو جائے की لینے کی تاریخ ہو بہترین حال میں آپ کا ولیمہ شاندار جسم کا سوٹ آپ پہنے ہار بھی پڑے دس بیس ہزار روپے اور اس کے بعد بیس پچیس ہزار کی شیروانی یہ ٹوپی پہن کر آپ آئے مجھے بتائیے کیا جب اللہ کے سامنے یہ ٹوپی پہن کر کھا رہا ہے تو ولیمے کیوں نہیں پہن پہ یہ شادی میں آپ پہنتی اس ٹوپی کو شادی اور ولی میں نے کیوں ٹوپی نہیں پہن بہت مختصر है یہاں ڈبل سواری پر کبھی پابندی لگ جاتی تھر درجے کا مجسٹریٹ صرف آپ کو دیکھ देखकर ڈبل سواری سے سو روپے جرمانہ جرمانے کی بات تو ہماری بعد میں ہوتی ہے وہ پہلے ہی جرمانہ ہو جاتا ہے اگر رسید کاٹنے کی نوبتی نہیں آ چلیے پہنچ گئے آپ کو کیا تھر درجے کے مجسٹریٹ کے سامنے آپ یہ چٹائی کی ٹوپی پہن کر کے جائیں کیا بچے کیوں نہیں جانتے جب اللہ کے گھر میں آپ یہ ٹوپی پہن کر آ رہے ہیں تو ولی میں شادی میں یا ٹوپی پہن کر جائے ٹوپی آپ کر ہے پلاسٹک والی یا جو دوسری ہے اس کو آپ سر پہ رکھیے اب کیا ہے اگر کسی شخص نے یہ سن لے مسئلہ کہتے نہیں نماز کو ہلکا جان کر کے سردیاں ارے کیا کرنا نماز کو پڑھنے میں کوئی بھی ٹوپی رکھتے ہو اس کا تو یہ بات سنگین جرما ہاں دو باتیں کوئی آدمی ننگے سر نماز اس لیے پڑھتا ہے یہ ہنسے آئے کہ ٹوپی سر پہ رکھنے سے دماغ ہونے لگتا ہے چکر آنے لگ جاتی یا دہشت ہوتی ہے ہر آدمی کو نہیں شاد نہ ایسا آدمی اگر خوشی اور خوشو حاصل کرنے ٹوپی مدالے صرف اس آدمی کے لیے نماز جائز ہوگی نہ کہ سب کے لیے نماز جائز ایسا نہیں بلکہ اس آدمی کے لیے جائز ہوگی سب کے لیے نہیں ہاں نماز میں آپ آئے تو آپ نے یہ جی والی ٹوپی پلاسٹک کی یا چٹائی کی آج کے طور پر اپنے سر پہ رکھی کہ اللہ کے دربار میں آج بھی ہو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر یہ ٹوپی سر پہ رکھیں اب حرض نہیں لیکن نماز کی اہمیت کو فراموش کر کے آپ کہیں کوئی ضروری ٹوٹی پہن لینا پہن لے, لے رکھے تو صحیح نہیں خوشی اور خدو کے لیے تو پانی نمگے سر نماز پڑھنے کو صرف اس آدمی کے لیے جائیں گے کسی دوسرے آدمی کے لیے تو ہم جب باہر جانے لگے تو ہم نے وہاں کا جب یہ کام دیکھا تو یہ دیکھ کر کے ہم سب انہیں کی نقل کرنے لگ گئے جب اسلام یہاں سے آیا ہے اتنی سی ڈاڑی بغیر باخوفا دیکھے لوگوں یہ ہے تو ذری زری کی در سے گاڑے چاہے ایک اسلامی کرے لوگ سمجھے کہ وہاں ہم یہ دیکھتے تو اسی کی نقل ہم بھی کرنے تک گئے تو محترم اگر ایسی نقل نہیں جس کا نقشہ مولانا روم نے کہا کہ ایک مولانا دیہات میں گئے ان کو نماز کی پل دی وضو کرو انہوں نے کہا جی وضو کیسے کی جاتا کہ نہ میں تمہیں بتا پاؤں وضو کیسے کیا جائے کنویں سے پانی نکالا سب کو لوٹے سے پانی دیا چاہے کوئی طریقے سے ہاتھ سب نے ہاتھ دھوئے کہنے کس کہ طریقے سے کلی کرو انہوں کلی کی کہنے کہ ناک میں پانی چڑھا ناک میں پانی چڑھا اتفاق سے مولانا کا لوٹا کنویں میں گر گیا تو سب نے اپنے لوٹے اٹھا کر کنویں میں ڈال دیے سمجھے یہ بھی وضو ہی کا کوئی حصہ ہوگا تو کم سے کب ایسی کی نقل بھی نہ کرے تو نقل میں بھی کچھ عقل سے کام لے اور یہ دیکھیں کیا مشائل کا عمل کیا ہے صحابہ کا عمل کیا ہے کوئی حدیث اگر ضیع بھی ہو رہے تو حدیث دائیت. حدیث ضعیف بھی لیکن بات پوں گی آپ کے کانوں تک یہ دیکھا جائے صحابہ کیا کرتے تھے اس پر تطبیت ملے تابعین کا عمل کیا تھا محبیث مشاہدین کا عمل کیا علما قدم کیا تھا حدیث میں جیسے جیسے عمل ملے کہ حدیث کو تطبیت پہنچانے کے اصل میں ادھر آئے تو آپ دیکھیں کہ کی علماء کیا لباس کرتے ہیں علما کس طریقے سے رہے اس سے پہلے کیا لباس ان کا وہ لباس اسلامی رہا تو لباس کا ایک بہت بڑا دخل ہے نماز میں حجمے بھی آپ جانتے ہیں مخصوص لباس ہے نماز پڑھنے پائے تو وہ چیزیں جو ممالک کی ہیں ان سے پرہیز کریں جو سنت کے مطابق لباس اس کو اختیار کریں ہاں تفکری ضرورتیں میں انکار نہیں کرتا تفکری ضرورتیں پتلون پہن رہے ہیں آپ یہ شرط پہن رہے ہیں بغیر پینشن آپ کو کوئی سفر روکنے نہیں دے گا یہ کام سے ہٹا گیا یہ مجبوریاں اس کو کرنے کے بعد عام طریقے سے اپنا اچھا لباس جو ہے وہ ابھی آنے کے اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور یہ دوسری شرط جس کو ہم نے کہا سکرے عورت تو اس میں ان حصوں کا جو داخل عورت مرد میں سو تقریباً سب حضرات اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ناک سے لے کے گٹنے تک کسی کی جگہ کھلی نہیں رہی لیکن عمل گھر میں بھی ایسی آتی ہے بھلے لوگوں کو دیکھا چڈی پہنے گھوم رہے, چڈی پہنے پہ بھوم رہے چڈی پہنے پہ ہیں چڈی پہنے روڈ پہ گھوم رہے ہیں چڈی پہن کر چبوترے پہ بیٹھے ہوئے چڈی پہنے ہوئے گھر کا پانی بھر رہے ہیں رانگوں کا پھٹنوں کا اس پر نظر ڈالنا بھی حرام یعنی اس کو دیکھنا بھی حرام ہے اور ایسا کرنا جس میں سکے عورت کھل جائے یہ بھی ابھی دان محسوس ہے تو ان باتوں سے آپ بھی بچیں اور اپنی گھر کو اپنی بہو بیڑیوں کو لباس کی اچھی تاریخ آپ سمجھائیں چلیے میں بہت انٹرنیشنل نہیں کہتا آپ کو کہ بھیا آپ کم سے کم نماز کی حفاظت کر کہاں کے ہم نے پردے کو سمجھ لیا ہوتا ایک بات سر کرتا ہوں گفتگو اور ہم نے اس کی اہمیت کو ختم کر دیا ایک سبے دنیا کی صفحے کے سب سے اول کے اسلامی اسکالر ڈاکٹر عبد الحمید خان حیدرآباد کے رہنے والے ساری زندگی انہوں نے پیرس میں گزاری ہر پڑھا لکھا آدمی جان کر حمید اللہ خان کو جانتا پاکستان آیا حکومت نے انہیں بلایا بھاگلپور یونیورسٹی انہوں نے چودہ لیکچر دی بہت آدمی تو ان کے انتقال کے بعد ایک ان پر ریفرنس बड़े बड़े स्टावर जमा हुए उनकी सीरत को बयान कर मुझे भी उन्होंने के बुलाया पैरिस के डॉक्टर थे डॉक्टर अफान फलजू इतफ का ताल्लुब हैदराबाद दखन से कल लगे डॉक्टर हमीदुजा साहब ने गैर मुस्लिम सारे लोग मौजूद किसी उन्होंने बुरफे की तबीजन बयान انہوں نے انگریزوں کو کہا یہ کہ دیکھو یہ تمہاری ایسے کیسے کیسے دانت پڑ جاتی اگر تم برفا پہنو جیسے مسلمان پہنتے تو تمہاری جیل محفوظ ہو جائے یہ دیکھو تمہاری شکلوں پر کس خواب قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں اگر مسلمان عورتیں جیسے نقاب پہنتی ہیں تو اسی طریقے سے پہنو تو تمہارے ودن کی حفاظت ہوگی اور بیجا جو سورج کی کرن آدمی کو بیماری میں مافی مدد کر انہوں نے جدید زبان میں ایسا لیکچر دیا کہ ڈاکٹر عفان فری سے کہہ رہے نے کہا کہ ایک انگریز قانون اسکالر اٹھ کر کے آئی جس نے برقع کا نام پہلی مرتبہ سنا پہلے کہ مسٹر عبد الحمید خان یہ بروقع ملتا کہاں یہ کہ برقع کہاں ملتا ہے تاکہ میں بھی برقع کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک غیر مسلم نے برقعے کی ساری چیزیں سمجھ لی تو سمجھنے کے بعد کہ یہ تو بہت اچھا نکاح ہے مسلمان روزگار جس سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے چہرے کی فادل ہوا ہے ایک مرتبہ میں امریکہ کے سفر میں ایک بہت بڑا اسکاول پیٹرولیم کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر مل گیا مصیبت یہ ہے کہ ایک جیسا ہولیاں ہونے میں آدمی کے مذہب کا پتا نہیں لگتا اس کے سیر برادر میں گفتگو کرتے کرتے میں نے بڑے طریقے سے اس کا نام پوچھا جب میں نام پوچھا تو وہ ہندو تھا میں نے کہا رہتے کام کر میں بنگلور میں رہتا ہوں یہاں منسٹری پیٹرول میں یوسٹن میں میری ڈیوٹی اور یہاں میں کام کرتا ہوں میں نے امریکہ جسے پیٹرول میں پی ایچ ڈی کیا اب سو کو لے کر کے بعد مجھ سے پیسے کہ بولنا میں یہ کہ یہ ہیں ساری عورتیں ہیں ہندی زبان کیس کی ٹوپی فوٹی اپنی ہندی میں بول رہا تھا جو عام طور پہ اردو سے ملتی ہونے کی وجہ سے ہم سمجھ لیتے ہیں یہ بات ہم نے سنجا یہ مسلمان عورتیں برکا کی روپی اور کالا کی روپن تھی میں نے دیکھا یہ ہندو ہے جس کو میں بخاری حدیث سنا اور ہم کی آئیں سناؤ اس کے کیا پلے پڑے بات میری سمجھ میں آئی تو میں نے اسے سمجھا نے کر یہ مسلمانوں میں ہماری خواتین بہت برسہ کسری پہنتی کہ جب بازار جا ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکے اسے پتا ہی نہیں کہیں ایسا نہ برقے میں میری خالہ کہیں ایسا میں برقے میں میری بیٹی ایسا نہ ہو برسے میں جنا میری خالہ کی بیٹی ایسا ناؤ کہ برقے میں میری اماں ایسا ناؤ کہ برقے میری چچا ارے صاحب یہ بات اب سمجھ میں آئیے एक मुसलमान खवतीन जो है वो काला रोहा कैसे पहनती कर लेगी ये बात अब समझ में आई जो पहले मेरी समझ में नहीं आती थी मसलन जब आठ गोफा पहने तो खवान की हिफाजत भी होगी इज्जत और नामोज की हिफादत होगी کا شکار جو لوگ ہیں وہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں اور ویسے سننے کو شہری اور اس کی بے حمار ایسی چیزیں جو ہم نے پردے کو انوانگ بنا کر اپنے جو میں نے بستق ہوں یہ ہم نے صرف نماز کے دوسرے شخص فطر عورت اس کا چھپانا نماز میں بے حد ابھی تانے گرانے ضروری ہے ہر نماز میں ٹوپی پہنے میں جانتا ہر شخص کی نہیں مان سکتا بھی پہنے اور اپنی ٹوپی پہنے جیسے ہاں رومان اپنے جیب میں رکھیں بہتر ہوئی ہے ہمیشہ ٹوپی سر پہ رکھیں کہ بھائی صرف بھی فوائد بھی اس کے بہت اگر ٹوپی سر پہ رکھ لی جائے جیب میں رکھیں نماز کے وقت میں نکال اور اس کا ایک نقصان آپ نے دیکھا کیا ایک صحم مذہبی کی ٹوپی پہننے یاد ہی نہیں رہا چلے گئے دب تک دفتر جا کر سر کوئی بڑھ خود پتہ مغرب کی قوپی اب وہاں سے آ رہے ہیں مغرب کی قوپی خود اگر اپنی رکھیں تو آپ کو لوٹانے کی جگہ نہیں پڑی گی تو ایسے دنیا کی کل اس کے فوائد ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنے پر پرہیز کیا جائے کہ یہ کم سے کم خلاف سنت ہے فرمان سلام اور کبھی حضور علیہ السلام نے ارام کے علاوہ اکرام میں سر پکنا بنا ارام کے علاوہ کبھی کوئی نہیں بتا سکتا حضور علیہ سلام نے نن کے سر نماز پڑھی ہو تو ہمیں خدوے کی اداؤں کو اپنانا چاہیے نماز ایک اہم فریضہ اس فریضے میں اس کے فرائض اور اس کے کیا کہتے ہیں نشیب و فرار اس کی سنتیں واجبات استفاد ان سب کو ابھی دانے کے نامی معلوم رکھا جائے اور میں نے یہ بات کئی دفع کہی کہ دیکھیے نماز میں جتنی ندرت اور نماز میں جتنی اچھائی اور بہتری کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ قباروں کا برتابہ تبار دوسرے امال بھی سوار دے گا دوسرے امال بھی آپ کے سوار دے گا اچھی طریقے نماز پڑھے اگر انہیں فاروق نے بنانے حکومت سنوانے سب سے پہلا پد جو گورنروں کو لکھا وہ کیا تھا ہم نے نماز کے فلن سب سے پہلے لکھا کہ جتنے میرے عامرین گورنر یہ سب سے پہلے نماز کی پابندی پہ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے کام میں خیانت کرے گا تو دوسرے کام میں امانت دار کیسے ہو سکتا اس کو اگر پیسے مل جائے حکومت امام یا دور مل جائے بال تو دوسرے مانوں میں امین کیسے رہے گا کہ جو آدمی نمازی میں امانت دار نہ ہو اس لیے انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنے سے امانت بھی پیدا ہو جو سرکار کا لحاظ لا ایمانا اللہ امانا کا جس شخص میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان اللہ قبار ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفی پتا کرنا بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگوں پر میری باتیں بار گزری ہوں میں ان سے معورت چاہتا ہوں پہلان منڈے آپ تک پہنچا دیکھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفی پتہ کرنا وقالوا اننا كنتم تظلمون رحيم وبارك ان الله بعباد مائكه قومه النبي يا اي الذين امانوا صلوا عليه وسلموا فصلينا اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى من اول دين مولدي الى اخر واهله وباني صل اللهم الله سلام <سؤال> نبی بہسمتی پانچ سات منٹ میں لیٹ ہو گیا گرد کا تو میں بڑی نہیں تھی اس لیے کام دار نہیں